اور اللہ ہی کے لیے ہے اس معنو اور زمے کی چھپی چیزیں اور قامت کا معاملہ ناؤ مگر جیسی ایک پلک کا مارنا بلکہ اس سے بھی قرب بے شک اللہ سب کچھ کر سکتا ہے